لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الْوَحِيدُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا رکل ہر قسم کی ہمدوسنا تاریخ تنجیب تقدیس عثمالک الملک رب العزت وہ لا شریف کو لائق ہے کہ جس کے قبضے اور اختیار میں اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے بلکہ ایک حدیث قدسی کے مطابق خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان کی ساری مخلوقات میری دو انگلیوں کے درمیان ہیں اکن لب ہن نہ میں انہیں حرکت دیتا ہوں ان میں تغیر اور تبدل لاتا ہوں جس طرح چاہتا ہوں کل لیبو گھومنا جس طرح چاہتا ہوں انہیں حرکت دیتا اگر یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اس کائنات پر کلی اختیار اقتدار اور قبضہ اللہ ہی کا ہے تو بے شمار ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں ہم اللہ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہی اس لیے پھر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلاں چیز پلا کے قبضے میں ہے ہے کسی اور کے اختیار میں ہے وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے اگر میں اس کے قریب ہو کر رہوں گا تو شاید مجھے کوئی نفع اور فائدہ پہنچ جائے لیکن یہ باتیں حقیقت کے بالکل برعکس ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرما رکھا ہے وزی ابحا کا اب کا اللہ ہی ہے جو کسی کو ہنسا دیتا ہے کسی کو رلا دیتا ہے وحیا اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے اللہ ترزقر اللہ ہی ہے جو جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے تو عز و تشا و تو من تشا تو ہی ہے جسے چاہے عزت بخش دے جسے چاہے ذلیل اور رضوا کر دے یہ سارے فرامین اللہ کے اگر جمع کر لیے جائیں اکٹھے کر لیے جائیں تو بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا جو کسی کے قبضے میں سب کچھ اللہ کے قبضے میں خوشی دینا اس کے اختیار میں ہے غم سے دو چار کرنا اس کے قبضے میں ہے زندگی عطا کرنا اس کے اختیار میں ہے موت سے ہمکنار کر دینا اس کے اختیار میں ہے رزق کا بڑھا دینا وہ اس پر قادر ہے رزق کو محدود کر دینا یہ اس کے بس میں ہے تو پھر باقی رہ کیا گیا یہ یقین ہو جائے تو پھر بے شمار مسائل خود بخود ہی حل ہو جائے اور جب تک یہ یقین نہیں ہوتا دل میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ نہیں جاتی نہ ہمیں اللہ سے پیار اور محبت ہو سکتی ہے نہ ہم اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور نہ اللہ ہی ہم سے وہ محبت کرے گا جو کہ ایک مسلمان اور مومن کا حق ہے جب کسی کے اختیار میں ہم کوئی چیز مان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں تو پھر ہی اس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں اللہ کی قدر جانی ہی نہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے خود یہ ارشاد فرما رکھا ہے وہ نا قدر اللہ حق کا قدر لوگوں نے اللہ کا حق اور اللہ کی قدر پہچانی اگر ہم اللہ کی قدر پہچان لیتے تو یوں اس سے بیگانہ نہ رہتے اس سے دور نہ رہتے اس سے روٹھے نہ رہتے ایک ایسا عمل جو انسان کو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے ہمارا سبق جاری ہے اور وہ عمل ہے نماز قیام نماز کے لیے جو شرائط کتاب و سنت میں اللہ نے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما رکھی ہیں ان میں سے تین کا ذکر ہو چکا ہے اور چوتھی شرط کا ذکر جاری ہے وہ تین شرطیں جو بیان ہو چکی ہیں اختصار کے ساتھ ان میں سے پہلی شرط ہے پاکیزگی اور طہارت یقین جانئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پاکیزگی اور طہارت آدھا ایمان ہے اطبور شطر المان ان میں نلل ایمان آدھا ایمان پاکیزگی ہے یعنی جو بندہ پاک ہے صاف ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا لباس اس کا جسم اس کی خوراک اس کا عقیدہ اس کا عمل پاک صاف ہو مختلف قسم کی غلاجتوں سے گندگیوں سے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو اور جو شخص گندا ہو جس شخص کو گندگی اور پاکیزگی میں کوئی تمیز ہی نہ ہو وہ ایمان سے یکسر خالی رہ جاتا ہے گورا رہ جاتا ہے نماز کے لیے پانچ وقت وضو کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے بندہ اپنے رب کے حضور میں اپنے رب کے گھر میں پاک صاف ہو کر حاضر ہو اللہ پاک ہے وہ پاک ہی بندوں کو دوست رکھتا ہے اللہ خوبصورت ہے وہ خوبصورت بندوں کو ہی پیار کرتا ہے اللہ جمیل پہلی شرط ہے پاکیزگی اور طہارت دوسری شرط جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ تھی کبلا رخ ہونا آدمی جہاں کہیں بھی ہو حکم یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے اگر لا علمی سے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے رخ کسی اور طرف بھی ہو جاتا ہے اور آدمی نماز ادا کر لیتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرا رخ تو صحیح نہیں تھا میرا چہرہ تو قبلے کی طرف نہیں تھا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں فرما دیا ائی نماز اللہ جس طرف بھی تمہارا چہرہ ہوگا اللہ اسی طرف موجود ہے تمہاری وہ نماز رائے نہیں گئی اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں نیت کیا کی قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہ رہے تھے یا جان بوجھ کر قبلے سے ادھر ادھر اپنا رخ موڑ رہے تھے اللہ جانتا ہے تیسری شرط نماز وقت پر ادا کرنا بے وقت نماز اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی جان بوجھ کر جو شخص اپنی نماز کو بے وقت کر لیتا ہے اس کے بارے میں بڑی وعید موجود ہے سب سے پہلے تو اللہ وحدہ لا شریف ایسے شخص کی نماز کو نماز قرار ہی نہیں دیتے وہ نماز نماز بنتی ہی نہیں جو بے وقت پڑھی جائے جان بوجھ کے ہاں کسی عذر کی وجہ سے اگر نماز بے وقت ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دیں گے خود رعایتیں دے دی ہیں مسافر کو مریض کو اور کئی قسم کے عذر ہو سکتے ہیں اللہ نے رعایت خود دے دی خدا ہماری مجبوریوں کو کمزوریوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے لیکن جان بوجھ کر نماز بے وقت کرنا بغیر کسی عذر کے نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا اس سے بڑی بدنصیبی بڑ کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی وہ حدیث ذرا ذہن میں لائیے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے جو میں نے ارض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز وقت پر ادا نہیں کرتا بے وقت کر دیتا ہے اپنی نماز کو اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی بلند نہیں جاتی اور کہہ رہی ہوتی ہے زیا اک ہو کما زیا بدنسیب انسان جس طرح تو نے مجھے خراب کر دیا ہے اللہ تجھے برباد کر دے نماز کہہ رہی ہوتی ہے بد دعا دیتی ہے نماز اور خصوصاً نماز عصر اس کے بارے میں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من العصر فقد وہ تیرا معلوم جس شخص نے جان بوجھ کر نماز اثر بے وقت کر دی اس نے نماز وقت پر ادا نہ کی فقط وہ تیرا اہل ہُوا اس کے پہلے سارے عمل فرض بھی نفل بھی جو کچھ وہ کر چکا ہے اللہ سارے تباہ و برباد کرتے ہیں نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے وہ شخص سے. پھر نماز بے وقت ادا کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نمازیں بے وقت کر دیتا ہے مومن تو انتظار میں رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے پوچھتا رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں اذان ہوئی ہے یا نہیں وہ منتظر رہتا ہے اور اس کا یہ انتظار اجر و ثواب سے خالی نہیں بلکہ فرمایا انتظار اسلح مومن جب نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کا وہ سارا وقت اللہ نماز ہی میں شمار کر لیتے ہیں انتظار کا وقت نماز ہی بن جاتا ہے منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا قاموا کا منہ قاموا قسالا انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے گھر میں جائیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کریں اللہ اس پہ راضی ہو کر اپنی رحمت فرما دے اس قسم کا کوئی تصور منافق کے دل میں نہیں ہوتا فرمایا قاموا کا مہلا قاموا قسالا وہ سستی اور کاہلی کے مارے نماز کے لیے آ جاتے ہیں شوق سے نہیں آتے جماعت مل گئی تو پھر بھی کوئی بات نہیں رہ گئے جماعت نہ مل سکی تو پھر بھی کوئی افسوس نہیں چوتھی شرط قیام نماز کی نماز با جماعت ادا کرنا جس کا ذکر چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے فرمایا من اللہ غدن و ہوا مسلم جس شخص کو یہ بات پسند ہو من منسرہ جو یہ بات پسند کرتا ہو جو یہ چاہتا ہو اینک اللہ غدن کہ کل اس کی اللہ سے ملاقات ہو کل کا لفظ ارشاد فرمایا ہے قیامت کو کل اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے لفظ کل ہی استعمال فرمایا آن اللہ ول تنظر نفسن ما قدمت لے ایمان والو تم میں سے ہر ایک کو یہ سوچتے رہنا چاہیے یہ دیکھتے رہنا چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں نے اپنی کم شروع ہونے والی جو زندگی ہے اس کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اس کے لیے کیا جمع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں من منسرہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو جسے یہ بات اچھی لگتی ہو جو یہ چاہتا ہو کہ کل اس کی اللہ سے ملاقات ہو وہ ہوگا مسلم اور وہ مسلمان ہو اللہ سے ملے جا کے اور مسلمان ہو اسے کیا کرنا چاہیے فرمایا اسے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اسے اپنی نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے نمازوں کی حفاظت سے مراد ہی یہ ہے کہ نمازیں نماز ادا کی جائیں من سمع فلم یعت فلا سلات لہو. یہ حدیث بھی آپ سن چکے ہیں کہ جس نے اذان سن لی جس نے اذان کی آواز اس تک پہنچ گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے فلم یا پھر وہ نماز با ادا کرنے کے لیے نہیں پہنچتا فلا سلا اس کی کوئی نماز نہیں اس کی نماز اللہ قبول نہیں تو جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے مسلمان بن کر ملے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے نماز با جماعت ادا کرے اجر و سواب کے لحاظ سے فرمایا اگر کوئی شخص نماز با جماعت ادا کرتا ہے کسی ایسی مسجد میں جہاں جمعہ نہیں پڑا جاتا جو مسجد جامع مسجد نہیں جس میں نماز با جماعت ادا کرتا ہے کوئی شخص جس میں صرف پانچ وقت نماز ہی پڑھی جاتی ہے تو ایک حدیث میں پچیس اور دوسری حدیث میں ستائیس نمازوں کے برابر از اور سوا ملتا ہے ایک نماز پڑھنے سے پچیس یا ستائیس نمازوں کے برابر از مل گیا وہ مسجد جس میں جمعہ بھی پڑھا جاتا ہو باقاعدگی سے یعنی جانے مسجد ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثال دے کر صحابہ کو یہ بات ذہن نشین کرائی آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مال ہو سودا ہو تم نے کوئی جنس خرید رکھی ہو اپنے گھر کے قریب کسی منڈی میں لے جا کر وہ جنس فروخت کریں تو ایک کی بجائے ستائیس روپے تمہیں مل جائیں اور تھوڑی سی محنت کر کے کسی دور منڈی میں لے جائیں تو ایک کی بجائے پانچ سو روپئے مل جائیں تو تم کہاں اپنی جنس بڑوخت کرو گے سب نے کہا جی ہم تو محنت کر کے مشقت اٹھا کے تکلیف میں پڑھ کے بھی کوشش کریں گے کہ وہاں اپنی جنس اور اپنا مال لے جائیں جہاں ایک کے پانچ سو ملتے ہوں تو فرمایا جامع مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے اللہ پانچ سو نمازوں کے برابر اجر سواب دیتا ہے <تصفيق> یہ اجر و سواب سارا اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے سورہ سجدہ نے یہی فرمایا ہے کسی کو یہ پتا ہی نہیں ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ایک پردہ ہے اور وہ پردہ مرتے ہی ہٹ جاتا ہے نظر آ جاتا شہید کو تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی وہ پردہ ہٹا کے سب کو دکھا دیا جاتا ہے وہ زخمی ہوتا ہے جہاں بلب ہوتا ہے ابھی اس کے سانس پورے نہیں ہوئے ہوتے में اس میں آتا ہے کہ آسمان کے پردے ہٹا کے اسے آواز دے دی جاتی ہے کہ اپنے ان زخموں پہ اپنے اس طرح خون کے بہ جانے پہ اس تکلیف پہ کسی قسم کا افسوس نہ کرنا یہ ذرا نظر اوپر اٹھا کے دیکھ تو اس محل میں پہنچ رہا ہے جنت کا محل اسے دکھا دیا جانا نفسن پور اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس کی خوشیوں اور مسرتوں کا سامان ہم نے کیسا کیسا اس سے چھپا کے رکھا ہوا یہ عجر اور ثواب نظر نہیں آ رہا لیکن موجود ضرور ہے اللہ پہ ایمان رکھیں یقین رکھیں ایک نماز پڑھے جامع مسجد میں باہر جماعت پانچ سو نمازوں کے برابر اجر اور ثواب ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھیں اعلی صاحب حسلات وسلم تو ایک کی بجائے ایک ہزار نمازوں کا اجر اور ثواب یہ حدیث مسجد نبوی کی پیشانی پہ لکھی ہوتی ہے ایک نماز پڑھیں بیت اللہ میں ایک لاکھ نماز کا اجر اور ثواب وہاں سے چلتا ہے نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر مسجد نبوی میں اور بیت المقدس میں مسجد اقسا میں ایک ہزار نماز کے برابر اور پھر دنیا بھر کی جامع مساجد میں ایک کی بجائے پانچ سو نمازوں کے برابر اجرا ثواب اور چھوٹی مساجد میں ایک کی بجائے پچیس یا ستائیس دونوں عدی سے موجود ہیں پھر مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بندہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور وہ اکیلا ہوتا ہے اکیلے بھی جماعت ہوتی ہے بعض دوست بڑے تعجب سے بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ اکیلا کیسے جماعت کرائے آج اکیلا نماز با جماعت ادا کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیجئے اگر آپ اکیلے ہیں کوئی ساتھی نہیں نماز کا وقت آ تو ساتھی کے انتظار میں نماز کو لیٹ نہ کیجیے ایک سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر میرے بعد تم زندہ رہے میرے بعد ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسئلے سلجھتے ہیں کئی کئی اشکال دور ہوتے میرے بعد اگر تم زندہ رہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک وقت آنا تھا حضور نے دنیا سے تشہیر لے جانا میرے بعد اگر میرے بعد تم زندہ رہے پھنسا تا تو تم دیکھو گے کیا دیکھو گے کہ لوگ نمازیں بے وقت پڑھنا شروع کر دیں گے وقت گزار کے پھر نمازیں پڑھا کریں گے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بدبختی کا دور مجھے دیکھنا پڑ جائے میری زندگی میں ایسا وقت آ جائے تو پھر میں کیا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم انتظار کرتے رہنا حتیٰ کہ لوگ آ جائیں اور مل کر نماز پڑھ لینا بلکہ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اکیلے ہی اپنی نماز ادا کر لیں کس طرح دوسری حدیث سے اس کا طریقہ ملتا ہے فرمایا جب آدمی اکیلا ہو کوئی ساتھی نہ ہو نماز کا وقت ہو جائے تو باقاعدہ طور پر اسی طرح تکبیر کہے جس طرح جماعت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے اقامت کہی جاتی ہے تکبیر کہے اور اکیلا ہی نماز پڑھنے شروع کر دے اللہ آسمان سے فرشتے بھیج دیتا ہے کہ چلو میرے بندے کے پیچھے جا کے سفید بنا لو انسان مقتدی نہیں ہے تم جا کے سفید بنا لو میرے بندے کو نماز با جماعت کا ادر ملتا ہے گا تم جا کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ فرشتے آ جاتے ہیں آسمان فرمایا بندہ اکیلا نماز پڑھے تو بھی فرضی نماز کی جماعت کرا لیں ایک بندہ ایک ساتھی کے ساتھ ایک امام ہو ایک مقتدی ہو دو ہی آدمی ہو تو حکم یہ ہے کہ امام بائیں طرف کھڑا ہو مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو تاکہ اگر بعد میں کوئی آتا ہے تو اسے یہ پتہ چل سکے کہ امام کس طرف ہے امام کون سا ہے اور مقتدی کون سا ہے دو آدمی نماز پڑھ رہے جماعت کرا رہے برابر کھڑا ہونا چاہیے یہ بھی ایک بیماری موجود ہے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہ مقتدی جو ہوتا ہے وہ امام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے شاید آپ کو کبھی دیکھنا ایسا موقع ملا ہو دیکھنے کا امام سے مقتدی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں جماعت کرا رہے ہوں تو برابر کھڑے ہوں گے امام اور مقتدی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چکھنے ملا کے اکٹھے کھڑے ہوں گے امام بائیں طرف ہوگا مقتدی دائیں طرف ہوگا جب کوئی تیسرا آدمی پیچھے سے آ کر ملنا چاہتا ہے جماعت کے ساتھ تو اسے یہ پتہ ہوگا کہ یہ امام ہے یہ مقتدی ہے اگر امام کے سامنے ایک سپ کی جگہ موجود ہے تو وہ امام کو تھوڑا سا اشارہ کر دے ہاتھ سے چھو کر امام آگے بڑھ جائے اور خود مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اگر امام کے آگے بڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے فرض کیجیے پہلی سپ پہ دو آدمی جماعت کرا رہے ہیں امام آگے نہیں بڑھ سکتا تو پھر دائیں طرف کھڑا ہونے والا مقتدی جو ہے پیچھے سے آنے والا اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ پیچھے لگا رہی کوئی مسئلہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کا نہ دیا اگر یہ باتیں دین میں موجود نہ ہوتی تو پھر اللہ کا یہ فرمان کیسے سچا ثابت ہوتا ار اکملت لکم دینکم کہ ہم نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا دین مکمل ہے مسئلہ کل لائیں تو صحیح کوئی بات پیش کیجیے تو صحیح اس کا حل ان شاء اللہ کتابوں سننے سے ضرور مل جائے بشرتے کہ اس کی ضرورت ہو اللہ نے اس کے بارے میں ہم سے کل پوچھنا ہو تو دو آدمی جب مل کر نماز پڑھتے ہیں ایک امام ایک مقردی فرمایا جماعت کے ثواب کے علاوہ اس کو مزید کچھ ثواب مل جاتا ہے جب تین ہوتے ہیں تو سواب اور بڑھ جاتا ہے چار ہوتے ہیں تو سواب اور بڑھ جاتا ہے حتیہ کہ جتنے نمازی زیادہ ہوتے چلے جائیں جماعت میں سواب بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ نے تو نیکیوں کی لوٹ سیل لگا رکھی ہے بس یہ سستی ہماری ہے ہم توجہ نہیں دیتے دھیان نہیں دیتے خیال نہیں کرتے ضرورت محسوس نہیں کرتے یوں اگر یہ احساس ہو کہ کتنا نقصان ہو جاتا ہے جماعت سے رہ جانے سے جماعت تو بہت بڑی بات ہے آئیے ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دن روتے دیکھا زندگی میں انہیں دو مرتبہ روتے دیکھا ہے اور دونوں مرتبہ ہی یہ الفاظ ارشاد فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو بکر کو روتا دیکھ کر آپ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا ابا بکر رن لینا کب کی ابو بکر تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے ابو بکر کو کوئی گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے برا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے گا کرتا ہے ابو بکر کی شان میں تو کرتا رہے ابو بکر کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے ان شاء اللہ تعالی اللہ اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سارے سے آبی کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اور حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر میرے ماں باپ خود پر قربان ہو جائے اللہ ایک مرتبہ رار میں روتے ہوئے دیکھا تھا ابو بکر گرم گرم آنسو ٹپکے تھے اور وہ آنسو رخسارے پیغمبر پہ گرے صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابھی و امی وزو جلدی سے اٹھے گھبرا کے دیکھا ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے بہ رہے اس وقت فرمایا فدا کا ابھی و امی یا ابا بکر ابو بکر میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں تو کیوں رو رہا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک سوراخ کے سامنے اپنا پاؤں یوں رکھا ہوا تھا کسی مورجی چیز نے مجھے باہر سے ڈس لیا ہے پاؤں ہلایا اتنی لیے نہیں کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آ جائے لیکن تکلیف اس قدر شدید ہے کہ میرے آنسو میں کلا اور بات ہے بات کسی اور طرف نہ چل نکلے وہ سبب ذرا دیکھیے جو ابو بکر بیان کرتے ہیں اپنے رونے کا رضی اللہ تعالی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے میری نماز فجر کی تقبیریں اولہ فوت ہو گئی تھی نماز فجر کی تقبیریں اولہ رہ گئی تھی اس دن سے مجھے یہ غم کھا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا یہ سوال کر لیا کہ ابو بکر تم تندرست تھے صحیح تھے صحت مند تھے تو تکبیر اولا سے کیوں پیچھے رہے مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں آئیے ذرا اپنے اپنے گرے میں جھانکیں ہماری تو تکبیر اولا کبھی نہیں رہی یا کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی ملی, ملی ہی, ہی نہیں ہمیں غور ہم. فرمایا تھا ابو بکر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو ان دس خوش نصیبوں میں سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو جنہیں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دس خوش نصیبوں کو میری طرف سے یہ بشارت کر دیجیے اے ما سے تم کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو میرے اللہ نے تمہیں جنتی قرار دے دیا ہے تم جنتی ہو تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا دیں ان میں سے پہلے نمبر پر ابو بکر کا نام ہے رضی اللہ تعالی اور غم یہ کھا رہا ہے کہ میری ایک دن تکبیر ویر اولا فوت ہو گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر اس نے مجھ سے پوچھ لی ہمیں تو کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں اللہ بادشاہ سب کچھ بھی رہ جائے تو کبھی سوچا نہیں ہم تقبیر اولا سے کیا مراد ہے تقبیر اولا سے مراد یہ ہے کہ امام جب نماز کی ابتدا کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے نماز شروع کرتا ہے جب جو شخص اس وقت صف میں موجود نہ ہو وہ تقبیر اولا سے رہ گیا جو صف میں موجود ہے اسے تقبیر اولا مل گئی اور جو اس وقت سب میں نہیں ہے وہ تکبیر اولا سے رہ گیا اور نماز باجماعت کا پورا اجر و ثواب اسی کو ملتا ہے جو تکبیر اولا کے ساتھ رہتی بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ موجود ہوتے ہیں لیکن جماعت شروع ہونے سے نماز شروع ہونے سے پہلے وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تکبیر اولا ہو جاتی ہے تو پھر آ کے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں اس اجر اور ثواب سے تقبیر اولا امام جب نماز شروع کرتا ہے تو اس وقت شخص میں موجود ہو جو شخص اسے تکبیر اولا ملتی ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں نماز با جماعت کے اجر اور ثواب کا پتہ ہو خاص طور پر نماز عشاء کے ساتھ با جماعت ملنے کے اجر و ثواب کا اگر تمہیں پتا ہو لاؤ بلاؤ ہب من فرمایا تم جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے چلے آؤ اگرچہ تمہیں اپنے گھٹنوں پر رینگتے ہوئے آنا پڑے چل نہ سکو تو گھٹنوں پر رینگتے ہوئے ہی آ اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ کتنا اجر و ثواب ہے پھر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ پہلی سب کا کتنا سواب ہے پہلی سپ میں نماز پڑھنے کا کتنا عزر ہے تو تم سارے کام کاج چھوڑ کر پہلی سپ میں کھڑا ہونے کے لیے مسجد میں سب سے پہلے پہنچا اور کئی موقع ایسے آئے کہ سب میں جگہ تھوڑی ہوتی تھی امیدوار زیادہ جمع ہو جاتے تھے تو صحابہ میں کوئی اندازی ہوتی تھی کہ کون پہلی سپ میں کھڑا ہوتا ہے یہاں تو قرآن اندازی میں ہم حصہ لیتے ہیں کبھی تو وہ حرام کھانے کے لیے جسے انعامی بانڈ کا نام دیا گیا ہے اس کی قرآن اندازی میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں پھر بھی ہمارے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا کبھی امریکہ بدماش ایک خاص مقصد کے تحت لاٹری سسٹم میں لوگوں کو اپنے ملک میں لے جانے کا اعلان کرتا ہے تو ہم اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نام نکل آیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے کتنے ہیں وہ لوگ جو پہلی صف میں حصہ لینے کے لیے پورا اندازی کرنا چاہتے ہیں کوئی ہے کہ جو اس نیت میں مسجد میں آیا کہ میں نے آج پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے ان چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے اللہ شاہ اور نماز با جماعت ادا نہ کرنے والوں پر جتنی ناراضگی برہمی اور غصے کا اظہار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بھی ذرا ملاقات ہو اس حدیث فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ تم نماز پڑھاؤ جماعت تم کراؤ اور یہ بھی ایک حدیث میں عشاء کی نماز بھی کا ذکر ہے ایک میں عام نمازوں کا ذکر ہے ایک میں خصوصاً نماز عشاء کا ذکر ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ جماعت کراؤ اور خود مدینے کی گلیوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دوں پھر مجھے جو شخص گھر میں بیٹھا ہوا نظر آئے جماعت مسجد میں ہو رہی ہو اور وہ گھر میں بیٹھا ہو بغیر کسی شریعی یہ بات ذہن میں رہے بغیر کسی شریح عذر کے اگر مجھے کوئی شخص گھر میں بیٹھا ہوا نظر آ جائے اور جماعت مسجد میں ہو رہی ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا کے جلا دوں یہ کت کے الفاظ ہیں حکمت اللہ اللہ نے جس شخصیت کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اس شخصیت کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا کے جلا دوں راک کر دوں جو مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے نہیں پہنچا جماعت ہو رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھ پھر میں اپنے اس ارادے کو چھوڑ کیوں دیتا ہوں رخ کیوں جاتا ہوں صرف یہ سوچتے ہوئے کہ گھروں میں معصوم بچے موجود ہیں جن پر نماز ہی فرض نہیں گھروں میں خواتین موجود ہیں جن پر نماز با جماز پر نہیں. اگر یہ وجہ میرے سامنے نہ آئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں رات بلا یہ کس قدر ناراضگی کا اظہار ہے کتنے غموں غصے کا اظہار فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ سوچا کبھی ہم ایسے گھروں میں اللہ کی رحمت آ سکتی ہے وہ گھر متبرک کہلا سکتے ہیں کہ جن میں مسلمان بیٹھے ہوں اور مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہوں جماعتیں ہو رہی ہوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بے نماز ہو جہاں کہیں چاروں طرف چالیس گھروں میں اس کی شامت پڑتی رہی چاروں طرف چالیس گھروں میں ایک بے نماز کی شامت اور جہاں گھروں کے گھر بے نماز محلوں کے محلے بے نماز شہروں کے شہر بے نماز ملکوں کے ملک بے نماز وہاں برکت اور رحمت کہیں نظر آ سکتی ہے ہم روزانہ چیختے ہیں کہ کسی چیز میں برکت نہیں کہاں سے آئے برکت اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو ید اللہ الجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی ہے کہ اللہ جماعت پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اللہ کی رحمت جماعت پر نازل ہوتی ہے جب لوگ متفرق ہو جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ پیچھے کھینچے ڈرنا چاہیے ہمیں اس بات سے کہ کہیں اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ پیچھے تو نہیں پھینچ لیا ہم سے اپنا دستے شفقت ہٹا تو نہیں دیا ہمارے سروں سے نہیں سوچا ہم اللہ ماشوالی. نہیں غور کیا اس بات نماز با جماعت کے لیے پھر کچھ اور قواعد ہیں ضوابط ہیں فرمایا جب جماعت میں کھڑے ہو نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے تو تمہاری سفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے ایک دن ایک شخص کا سینا سب سے ذرا باہر نکلا ہوا ابھرا ہوا نظر آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا اپنی صفحیں سیدھی کر لو اگر تم یہ احتیاط نہیں کرو گے کہ تمہاری سفیں جیسی ٹیڑھی میڑی ہوں اسی طرح نمازیں پڑھنا شروع کر دو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا کتنی مسجدیں ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سفید سیدھی کرنے کا اہتمام کیا ہے سبھی پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی دل آتا ہی نہیں اس طرف دل میں شوق ہی نہیں پیدا ہوتا یہ نہیں ہوتا دل اگر ٹیڑھا ہو جائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد بز ہدائی یہ دعا سکھائی ہے نا اللہ نے خود اللہ دے دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا لا تو ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا تو دل ٹیڑے کیسے ہوتے ہیں کیا کسی ورکشاپ میں لے جا کے انہیں گرما کے ٹیڑا کیا جاتا ہے نہیں ہماری بد ہیں ہماری غفلتیں اور ہماری لاپرواہیاں ہیں جن سے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے نماز بہ جماعت ادا کرتے ہوئے تو جس طرح سفید ٹیڑی ہوں گی اللہ تمہارے دل ٹیڑے کر دے گے اور صفوں کو سیدھا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کو اشارہ کر کے آپ فرماتے آخر تھوڑا سا پیچھے کسی کو اشارہ کر کے فرماتے اب دل تھوڑا سا آگے بڑھ اور سب ایسے سیدھی ہوتی مثال بھی کہ سب تیر کی سب طرح سیدھی ہوتی اگر کسی نے اپنا تیر سیدھا کرنا ہوتا تو اس سب سے کر سکتا تیر ذرا سبھی ٹیڑا ہو تو نشانے پہ نہیں لگ سکتا اسی لیے تربیت دینے والے جدید آلات کی کہ جب آپ فائر کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سانس روک لیں اپنا سانس لینے سے جو تھوڑی سی حرکت ہاتھ میں آ سکتی ہے تھوڑی سی جنبش آ سکتی ہے آپ کا نشانہ اس سے خطا ہو سکتا تیر اگر تھوڑا سا ٹیڑھا ہوگا تو کبھی نشانے سے نہیں لگے یہ مثال دی ہے صحابہ نے کہ سفے ہماری تیر کی طرح سیدھی ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے صفوں کے سیدھا کر پھر حکم دیتے کہ کندھے سے کندھا ملا لو ٹکنے سے ٹکنا ملا لو شیطان نے اس کی ایک پوری حکومت ہے اس کی اپنی ایک سلطنت ہے کیونکہ اس نے اللہ سے یہ اجازت لے رکھی ہے اللہ سے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ اللہ اندر نی الا یوم ذرا مجھے قیامت تک چھٹی دے دے پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں آدم کی اولاد کے ساتھ الحسل اس کی یہ درخواست اللہ نے قبول کر لی ہوئی پالا ان من منظرین فرمایا جاؤ تمہیں چھٹی دے دی زور لگا لو اپنا جتنا لگا سکتے اب وہ ہر قدم پہ زور لگا رہا ہے شیطان زور لگا رہا ہے اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اس کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اس کے ممد و دو معاون بنے ہوئے اللہ ماشاء اللہ نماز میں خصوصاً وہ زور لگاتا ہے کبھی ہماری سفید ٹیڑی کر کے کبھی ہمیں ایک دوسرے سے ہٹ ہٹ کے کھڑا ہونے میں وہ زور لگا رہا ہے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے مول صاحب نے کہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہ کھڑے ہوا کریں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں جب نماز پڑھتے ہیں تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایسے ایسے شیطان موجود ہیں اس دنیا میں وہ تو شیطان ہے جنوں میں سے یہ انسانوں میں سے شیطان ہے جو مسلمانوں کو مل کے کھڑا ہونے سے یہ بات کہہ کے روک رہا ہے اللہ کے کی رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ چکھنے سے چکھنا مل جائے کندھے سے کندھا مل جائے یہ بجلی کا کنیکشن تاریں ہم لگاتے ہیں جب تک ایک تار دوسری کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہوگی کیا لائٹ آ سکتی ہے کرنٹ پاس ہو سکتا ہے نہیں ہوتا اللہ کی رحمت کا بھی یہی طریقہ کار ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اس طرح سے اس کی رحمت پاس ہوتی ہے بندوں میں وہ کہتا ہے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس لیے ہٹ کے دور ایک دوسرے سے کھڑے ہو جاؤ نوزا باللہ حدیث میں کیا آتا ہے حت حت کے کھڑے ہونے میں کیا حرض ہے کیا نقصان ہے فرمایا ایک شیطان کو میں دیکھتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ موجرات ہیں انبیاء کے ایک موجر پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ پیچھے جتنے نمازی کھڑے ہوتے تھے جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کے سامنے سب کے سب سامنے دکھائے جاتے تاکہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو آپ اس کی درستی اور اصلاح فرمائی یہ بھی موچتا تھا کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ بکری کے بچے کی طرح ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بن کے تمہاری صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اگر تم مل کر کھڑے ہو جاؤ گے تو اسے یہ ہمت نہیں ہوگی کہ تمہاری صف میں گھس سکے اور یہاں تو ایک نمازی دوسرے سے دور ہٹ کے کھڑا ہوتا ہے وہ گھستا پھرتا کبھی ادھر کبھی ادھر جو چاہے پھر کھڑے شراب جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا مزاح اڑایا جاتا ہے ٹانگوں کے, کے نیچے سے نہیں گزرتا ضرور سے ہی گزرنا ہے۔ یہ حبیب کا مزاق اڑا جاتا قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی में भी ہوگی کہ میرے حبیب نے کیا ने تھا اور تم نے کیا بکواس کی میں اسے بکواس نہیں کروں گا حبیب کے مقابلے میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی رائے یا اپنی مرضی پیش کر سکے چلے جائے کہ اس کا مذاق اڑائے وما کا نلیمخ من ولا مخ من تن اضا قزلہ بائیسویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرا فیصلہ آ جائے میرے رسول کا فیصلہ آ جائے اگر ایمان بچانا ہے تو اس فیصلے کو قبول کر لو تسلیم کر لو اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں نے یہ اجازت ہی نہیں دی کہ ہمارے فیصلے کے خلاف کوئی سوچے بھی سوچنا بھی کفر ہے زبان سے کہنا تو اور بہت بڑی بات ہے فرمایا وہ بکری کا بچہ بن کے تمہاری صفوں میں گھستا پھرتا ہے اور کرتا پھر کیا ہے وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں خیالات منتشر کرتا ہے کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے تیرا تو بوسوئی ٹوٹ گیا ہے تو کیا نماز ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں نمازوں میں اس کا علاج بتایا فرمایا جب تک تمہیں بدبو نہ محسوس ہو یا تمہیں آواز نہ آئے ہوا کے خارج ہونے کی شیطان کے وسوسے کے پیچھے لگ کے نماز نہ چھوڑ دینا ایک ایک بات بتا دی اس کا علاج بتا دیا وہ کبھی کہتا ہے وضو ٹوٹ گیا کبھی بھولی بسری چیزیں جو ہیں وہ یاد دلا دیتا ہے ہمیں اور یہ تجربہ تو ہمیں ہر روز ہوتا ہر نماز میں ہوتا ہے نماز میں ہم سارا حساب کر لیتے ہیں کہ یہ سودا ختم ہو گیا ہے یہ لانا ہے یہ دینا ہے اتنے پیسے اس سے لینے ہیں اتنے اس کو دینے حساب کر لیتے ہیں چابی رکھ کے بھول گئے ہوں پیسے رکھ کے بھول گئے ہوں یاد نہ آ رہے ہوں کہاں رکھے تھے نماز میں یاد آ جاتے ہیں کیونکہ وہ دوست آیا ہوا ہے نا جو ساری باتیں آپ کے دل میں ڈال رہا ہے اصل ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو تو یہ باتیں کبھی پیدا ہو سکتی نہیں نماز با جماعت یہ چوتھی شرط ہے قیام نماز کی اللہ مجھے آپ سب کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کریں اور ہر نماز کوشش کریں کہ با جماعت ادا کریں اگر ہماری مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز جماعت سے رہ جائے تو ہمیں اس اس کا دکھ ہو ہمیں اس کلک ہو ہمیں یہ احساس ہو کہ آج میرا بہت نقصان ہو گیا ہے آج میں بہت گھاٹے اور خسارے میں چلا گیا ہوں جیسے ایک دکاندار شام کو سوچتا ہے نا کہ آج میری بکری کیا ہوئی ہے کتنا منافع ہوا ہے کتنا فائدہ اور نفع اٹھایا ہے میں نے ہر رات کو سونے سے پہلے یہ حساب کر لینا چاہیے کہ آج میری کوئی تکبیر اولا تو نہیں رہ گئی میری کوئی نماز بے جماعت یا بے وقت تو نہیں ہو گئی آج اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا ہو تو اس پہ رنج ہو دکھ ہو اس پہ غم ہو اور آئندہ کے لیے جس وجہ سے وہ نماز رہ گئی تکبیر رہ گئی اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کا سوچیں کہ کل انشاءاللہ یہ کام میں اس طرح سے کروں گا تاکہ نماز باجماعت ادا کر سکے اللہ ہم سب کو توفیق تو آخر ادا و الحمد للہ ہم نے کافی کاغذات ہیں جن پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے ان میں سے کافی ایسے رکاجات ہیں جن پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ خطبہ اردو میں دیا کریں گزشتہ جمعے ایک بزرگ نے کوئی بات کہی تھی تو آخری ایک آدھ منٹ میں نے وہ چونکہ اردو بول رہے تھے ان کا جواب اردو میں ہی دیا تو اس کو بنیاد بنا کے دوستوں نے یہ مسئلہ پیش کر دیا ہے کہ خطبہ اردو میں ہی دیا کریں کچھ کے شروع میں آئے تھے کچھ درمیان میں بھی ایسے ہی میرے پاس آئے بہرحال تجربے کے طور پہ آج میں نے ان رکوں پہ عمل کیا ہے اب اس کے بعد پھر ہم کریں گے کہ پنجابی بہتر ہے یا اردو بہتر ہے بہرحال اس کے علاوہ کافی درخواستیں ایسی ہیں جن میں بیماروں کی طرف سے صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی نماز کے بعد خلوص دل سے بیماروں کے لیے صحت کی شفا کی دعا کریں اللہ جمی مسلمانوں کو صحت کاملا عجلہ عطا فرمائیں کئی ایمایوں کے بارے میں کئی بہنوں کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں نام لے لے کے کہنا مشکل ہے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سب کو صحت کاملا عجلہ اطا فرمائیں اور آج یہ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ امام خیانت کرتا ہے امام امام کسے کہا جاتا ہے جو امامت کراتا ہے جماعت کراتا ہے نماز پڑھاتا ہے جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے وہ امام خیانت کرتا ہے کہ لوگ تو اسے اپنے آگے کھڑا کریں اور پھر وہ دعاؤں میں اپنی ذات کو سامنے رکھے باتیوں کو بھول جائے وہ امام خیانت ہے اللہ کے سامنے خائن بن کے وہ پیش ہوگا کہ لوگ تو اسے کتنی عزت دیتے ہیں کہ اپنا امام بناتے ہیں اور وہ دعا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے مطلب کو بھول جاتا ہے تو اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا قطع کچھ مسائل ہیں دوستوں نے پوچھے ہیں کہ ایک مسئلہ ہو تو اس سے ذرا تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے بہرحال میں کوشش کرتا ہوں ایک تو شب معراج کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ شب معاج کو آدمی خصوصی طور پر عبادت کرے کوئی صحیح حدیث نہیں نہ دن کے روزے کی نہ رات کو خصوصی طور پر عبادت کرنے کی چونکہ وہ شعبان کا عین وسط اور درمیان ہوتا ہے چودواں دن اور پندرہویں رات ہوتی ہے شاہبان کی اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہر مہینے ایام بیج کے روزے رکھتا ہے بارہ تیرہ چودہ یا تیرہ چودہ پندرہ کو روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ اس دن کا بھی روزہ رکھے لیکن خصوصاً اس دن کا کوئی روزہ نہیں ہے نہ اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے پوچھا گیا ہے کہ رحو اور سجدے میں تصویر कम کم از کم کتنی ہیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں کم از کم تین ہے اور تصبیح ہاتھ بھی کئی قسم کی ہیں ہم نے تو عام طور پر سبحان عربی عظیم اور سبحان ربیل اعلیٰ یہی سن رکھی ہیں اور پڑھ رکھی ہیں ادیث کی کتابوں میں کئی قسم کی تصبیح ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منحور ہیں. کہ آپ یہ بھی پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے تھے یہ بھی پڑھتے تھے مثلاً وروح یہ بھی تصویر ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں وہ بھی حضور نے پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کم از کم تین مرتبہ اور اپنی نماز پڑھ رہے ہوں الگ نوافل یا کوئی اور نماز تو پھر پانچ مرتبہ سات مرتبہ لیکن طاق ہونی چاہیے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر تین مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور امام ابھی سجدے سے یا رکوع سے نہیں اٹھا تو اور پڑھ لیں کم از کم تین زیادہ سے زیادہ پر کوئی پابندی نہیں ہے طاق عدد ضروری نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں عموماً اس کا مزاق حکومتی سطح پہ بھی اس طرح سے اڑایا جاتا ہے کہ اذان دی جاتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ اسلام آباد راول پنڈی میں فلاں جگہ عشاء کی نماز کا یا اذان کا وقت ہو گیا ہے اذان دی جاتی ہے کبھی وہ اذان بیت اللہ کے معازن کی سنائی جاتی ہے کبھی مسجد نبوی کے معزن کی سنائی جاتی ہے اللہ صاحب السلام. اور یہ آئ بھی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی وہ عقیم اسالات ابعات زکات نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو غرق اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر یعنی نماز با جماعت ادا کرو یہ حدیث بھی دکھا دی جاتی ہے ٹی وی پہ اور اس کے بعد کوئی فلم یا ڈرامہ شروع کر دیا جاتا ہے یہ حکومتی سطح پہ دین کا مزاج کس طرح سے اڑایا جا رہا ہے اللہ ان لانچیوں کو ضرور پوچھے گا جو اذائن کے بعد ڈرامے یا فلمیں چلاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان مسلمانوں کا بہت بڑا یعنی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ اب وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں یا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے تو اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے خود بخود اپنے آپ کو ہلاکت کے سفرد نہیں کرنا چاہیے ولا کم الحلو کا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے کہ مہزن نے تو کہہ دیا آلت سال اور ہم نے انکار کر دیا کہ تیری بات پہ ہمیں نہ کوئی یقین ہے نہ ہمیں کوئی شوق ہے تو نے بلایا ہے آ جاؤ ہم نہیں آتے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اس وقت یہ تو اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں جو ہمارے کام آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا کر رکھی ہے اے اللہ میری امت پر دنیا میں ویسے عذاب نہ آئے جیسے عذاب پہلی امتوں پر آتے رہے ورنہ اب تک پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا اس دعا کے نتیجے میں بچے ہوئے ہیں ہم پہلی امتوں پر تو ایک ایک گناہ کی وجہ سے تباہی آ گئی وہ برباد ہو گئی ہلاک ہو گئی ایک ایک گنا کی وجہ کسی نے اگر کم تولنا اور ماپنا شروع کر دیا تو اللہ کا عذاب آ کسی نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تو خدا نے پکڑ لیا بلا مبالگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کر لیے جائیں اور ہماری کرتوتیں سامنے رکھ لی جائیں تو ان سب سے زیادہ بڑھ جائیں گی ان سے کم نہیں زیادہ ہوں ہوگی اللہ شاید تو اللہ کے عذاب کو خود آواز نہیں دینی چاہیے اپنے آپ کو خود اس طرح پریشانی میں اور آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے اخری بات یہ ہے کہ آج وعدے کے مطابق ہمارے دوست منڈی بہاؤدین سے